الحمدللہ رب العالمین سید الحمد للہ وسلم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ دعوت اسلامی کا سنتوں پیارا پیارا مدنی ماحول ہے اور اس مدنی ماحول سے وابستگی کی برکت سے ہمیں سنتیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی تعداد ملتی رہتی ہے اس وقت ایک گھوڑے کے پاس موجود ہوں اور گھوڑے کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں آئیے سنتے ہیں حضرت ضریع اللہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں گوڑے کی پیشانی کے بالوں پر پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے گوڑوں کی پیشانی میں خیر کو سیامت تک گرا دے کر باندھ دیا ہے بخاری شریف کی یہ روایت ہے تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ گھوڑوں کے بارے میں حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا تو ان کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے خیر کو رکھا ہوا ہے تو ہمیں بھی اس سنت کو جب موقع ملے ادا کر لینا چاہیے دعوت اسلامی کا پیارا پیارا میکا میکا, میکا مدنی ماحول ہے اس میں سنتیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی سعادت ملتی ہیں سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے شبی فلو